ہر صلاح کا بلحک بشیرم و نذیرہ ولاسل ذہیم یہود نسوارا کے رضامندی سے پیغمبر بیٹھنے ضروری نہیں ہے دا انکل ملتا انہو والہو دا تک. پیغمبر کیسے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے وپ اور جھوٹ آپ ابراہیم علیہ السلام کے این مقامات اور بلندیوں کے بیان میں آئے اور اس میں تفصیل اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بابت نبی آخر زمان کے اس میں سب سے زیادہ تفصیل کی گئی ہے اور اس ضمن میں تحویل کعبہ کے احکام بھی مفصل آئے ہیں پیغمبر کیسے ہیں لوگ وہ لے جاتے ہیں جہاد میں اور جب وہ مارے جاتے ہیں کہتے شہدا جواب وہ خدا کے ہاں مرے ہوئے ہیں ہی نہیں ہمیشہ زندگی ان کو ملی ہے ان کو مرے ہوئے کہنا بدتمیزی ہے اور بدتہذیبی ہے اور اس کی تفصیل پیغمبر کیسے ہیں صفا اور مروہ جو کہ مشلل قبیلے کے بتوں کی جگہ ہے یہاں پر دوڑ لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں ثواب ہے جواب صفا ول مروتا بن شاعر امن حج جل بہتا ومرا بیت فلا جنا حال ہی اینت تو وہاں تا کے رنگ فن اللہ شاہی و قدرت کی نشانیاں ہیں حج اور عمر کے موقع پر اس میں صحیح ہے عبادت اللہ کی رضا کا باعث ہے اور ان حق مسائل کو چھپانا بدترین خیانت ہے ان الَّذِينَ جی نے ایک تمورا یہ لوگ جو کہ مسائل بیان نہیں کرتے اور چپاتے ہیں جبکہ وہ لوگ کے بیان کرنے کے لیے آئے الاحم اللہ ولاحم اللہ جیسے لوگوں پہ لانت اور اس میں تفصیل اور عدل قدرت کا بیان <تصفح> <تصفح> اور حلال و حرام کی توضیحات جب یہ مسائل مکمل ہو گئے تو وہ تیسرا مرحلہ جہاد فی سبیل اللہ آیت نمبر 177 سے شروع ہو گیا اور مجاہد کی تربیت اور تعلیم میں دس مرحلے بیان ہوئے پانچ اعتقادی اور پانچ عملی اور ملک کے نظم و نظ چلانے کے لیے تدبیر المنزل کے لیے چار قاعدے ذکر کیا کتبہ لے کو فی القتل قاتل سے مقتول کے قتل کا بدلہ لینا ضروری ہے قطب علیکم ان حضرہ وسیعت و تو طرح کا اگر مال رہ رہا ہے تو وسیعت ضروری ہے یعنی تقسیم المال بالقاعدت شرحیہ قطب علیکم السلام کما کتبال من قبل روز فرض مشقتوں کا تحمل السیکو بہت زیادہ نہ زمین بننا کےم خواب اور فرش اور فیرینی کا آندھی ہونا اس سے مردانگی نہیں آئے گی ملک و ملت بیچ دو گے اور چوتھا قاعدہ ولا کلو اموال کم بینکم بل بادلی وتدلو بہا ال الحکام لتا کلو فریق امن اموالہ حلال طریقے سے مال نہ کماؤ حرام طریقے سے مال نہ کماؤ اور حلال خوری پیدا کر لو رشوت دینا یا حرام کمانا دونوں ایک جیسے جرم میں رشوت دی اس لیے جاتی ہے کہ حرام کا پردہ رہا ہے اگر حلال برتاؤ اور سلوک ہو تو رشوت ستانی رک جائے گی چنانچہ معاشرتی اصلاح کے لیے اٹھارہ قواعد ذکر فرمائے جو طلاق اور نکاح اور اطاق اور لیلا اور عذا تمام مسائل اس کے <تصفح> من میں ونندا سم یو جلحیات دنیا <دُنِّيه> لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ اچھی لگتی ہے آپ کو ان کی باتیں دنیا کی زندگی میں فصیح بلیر ہے اور بہت ہی روان دوان کلام کرتا ہے اخنص بن شریخ منافق کے بارے میں مفسرین کہتے تعیت نہ زر ہوئی پیغمبر کے پاس آیا اور بڑی چکنی چپڑی باتیں کہیں بڑی مزیدار قسم کی لیکن جب وہاں سے اٹھا تو مسلمانوں کو نقصانات دینے لگا ویوشید اللہ علاما فی کل بھی اور اللہ کو گواہ بنانے لگا جو اس کے دل میں ہے وہ غالت الخصوام اور یہ ترین جگڑا لوئے کوئی پیدا کیا گیا ہے خسام لڑائی کے لیے کوئی راتول صاحف لرد جب مڑ جاتا ہے دوڑتا ہے ملک میں لئے اس نے دفیا کہ بچائے آئے آئے آج مفتین کا غلبہ ہے آج دہشت کا راج ہے قرآن کہتے ویل کل ہر سب نسل اور برباد کرتے ہیں کھیتیاں اور مویشیاں ولہ الفساد اور اللہ پسند نہیں فرماتے فساد کو تو فسادی اور ان کے حرکات و سکنات ناجائز و ذاکیلتقل جب اس کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو اور فساد مت کرو احزت بل عزت بل عزب پکڑ لیتی اس کو غیرت گناہ کے لیے کہ ہماری شکست ہو جائے گی امریکہ کہتا ہے اوباما مٹھی بھر افغانی اور مسلمانوں کے مقابلے میں امریکہ کسی کو آنکھ دکھانے کا قابل نہیں رہے گا انشاءاللہ پورے جہان میں امریکہ کی آنکھ نیچے ہوگی اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ وہ مٹھی بھر کمزور مسلمانوں کو یہ تاوان جنگ بھی دیں گے اور وہاں سے معافی بھی مانگیں گے اور پھر انشاءاللہ بڑے زمانے تک امریکہ کسی مسلمان پر حملہ نہیں کر سکے گا کیونکہ اللہ نے ان کو جو استقامت دی ہے آسمان و زمین ان کی عظمت کو سلام کر گئے نہ ان کے گھر رہے نہ آل و اولاد رہی نہ آرام رہا نہ راحت رہی نہ کوئی ایش تمام ہے جو جہان کی ہے وہ ان پہ لد گئی مگر ہم ایک لمحے کے لیے خدا کے دین سے پیچھے نہیں ہٹے وہ قزا لکھن و نرید و ان منا اللہ فرماتے میری عادتیں میں کمزوروں کو اٹھاؤں گا و نظالم اہمت و نظالحم الوارسین انہیں کو پیشوا اور انہیں کو تمام چیزوں کے مالک بناؤں گا اور جب کہا جاتا ہے ان سے اللہ سے ڈرو پکڑ لیتی ہے ان کو غیرت بھی غلط غیرت گناہ کر کے بحسبو جہنلم کافی ہے اس کے لیے دوزخ دخ وہ لبی اصلم بعض مفسرین نے اس کو عام رکھا ہے لیکن آیت کریمہ کا جو انداز ہے وہ خصوص کا تقاضا کرتا ہے وَمِنَ النَّاسِ منسی میشری نَفْسَهُ ہو بنا امر دلہ لوگوں میں سے بس جیسے ہیں جو خریدتے ہیں اپنے آپ کو ڈونڈتے ہوئے رضائی لائی و اللہ رغوفم اللہ خوب پیار کرنے والے ہیں ایسے بندوں کے ساتھ سہیب رومی ہجرت کر رہے تھے مشرقین نے گھیر لیا آپ نے کہا میں اپنا گرو معلومتا دیتا ہوں اس شرط پر کہ مجھے ہجرت سے مت روکو چنانچہ یہ ان کی شان میں نازل ہوئی مشرقین راضی ہو گئے ان کا گرو معلوم لے لیا اور سہیب رومی ہجرت میں کامیاب ہو گئے نیم جان جا بیان دو سد چادہ حد ہو رہا ہے روم کہتے گھر اور بالمتا ہجرت کے سامنے کیا معنی رکھتے ہیں نیم جان جا بیستا ن دو سد چادہ د او آج درو محمد یا ید ا دد وبن الناس من یشری نفسہ بترا برطۃ اللہ لوگوں میں سے بازے سے ہیں جو خریدتے ہیں اپنے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ کی رضا واللہ رؤوف بالبیر اللہ محبت فرماتے ہیں اس نیک بندوں سے من خدوف سل السلم کافا ایمان والوں داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے ولا تبھی خطوات شیتوان چلنا نہیں شیطان کے قدموں پر ان لکما ماں تو وہ بھیل بے شک تمہارا دشمن ہے کلم کلا سورہ بقرہ کے اندر ضم یہود میں یہ بات آئی تھی افتو من بام دل کتاب تک فرو نہ کہ وہ کچھ حصہ دین کا مانتے تھے وہ کچھ نہیں مانتے تھے یہ خرابی سابقہ قواب میں تھی کہ وہ دین کا بٹوارا کرتے تھے مشکل و آسان پسند آنے والا اور پسند نہ آنے والا یہ ایک قاعدہ ہے کہ دین پورا مانا جائے گا آپ کو مشکل لگے یا آسان لگے چنانچہ اس قاعدے کا نفاذ اس جگہ مقرر فرمایا اور وہ اس طرح کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنبمار چھ ساتھی ہو کے مشرف اسلام ہوئے تھے اسلام میں اون کا گوشت اور اونٹنے کا دودھ یہ مباح ہے قابل استعمال ہے اور دوسری طرف سابقہ ان کا جو مذہب تھا یہودیت اس میں اونٹ کا گوشت اور اونٹنے کا دودھ حرام ناجائز تھا تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہم یہ دو چیزیں یا ایسی چند چیزیں استعمال نہیں کریں کیونکہ اسلام میں ضروری تو نہیں ہے مباح ہے نا اور ادھر حرام ہے تو حرام سے بچتے ہوئے اور ادھر مباح سے بچتے ہوئے دونوں شریعتوں کا لحاظ ہو جائے گا ایسے بہت سارے لوگ ہیں تائی باندھے ہوئے منائے جی تشب و بن نسوارا نہیں ہے داڑیاں مونڈ رہے ہیں جی فرض ہے اور فرض سے بھی زیادہ اہم ہے شاعر اسلام میں سے کا مقل انسان لباس رنگ ڈھانگ سب پر آیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھیوں کا یہ انداز پسند نہیں کیا اور فرمایا اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے گویا ایک مباح جو شریعت کے اندر جائز ہے اسے کسی دین کی وجہ سے حرام سمجھ کے پیچھے ہٹنا یہ خود شریعت کی تکزیب کے توبہ متراہبہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مذہب غیر کا لحاظ کرنا یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے کہ ہر کرتو کرے اس کا انتخاب کرے اس کے لیے بہت زیادہ ایرکریزی بہت زیادہ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ بہت بڑے نہریر اور کبیر عالم سے مشاورت اور مراجات کے بعد اگر کہیں اسلامی طرز کا کوئی حصہ مجرور نہ ہوتا ہو تو شاید اجازت ملے ورنہ نہیں اوہو کیا عظیم قاعدہ ہے اے ایمان والو آ جاؤ اسلام میں پورے کے پورے یہ ایجون کے گوش کو اور اونٹنے کے دودھ کو ناجائز کہتے ہو یہ بھی غلط کرتے ہو شیطان کے پیچھے چلتے ہو وہ تو تمہیں ایسی دشمنی ایسی ہے سکھاتا ہے کمل بہ نات بس اگر تم ڈگمگ آ گئے بات اس کے کہ تمہارے پاس آ گئی روشن دلیلیں بینات امام راضی نے اور صاحب احکام القران کرتبی نے اور دیگر مفسرین اہل سنت کے بار نے لکھا ہے کہ بینات عموماً عقلی دلائل کو کہتے ہیں لیکن یہاں عقل اور نقل دونوں پر اطلاع صحیح ہے جو ان کے سابقہ دھیان میں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے فال ام بس جان لو ان عزیز الحکیم بے شک اللہ غالب اور حکمت والے غالب اس طرح ہے کہ جب اس دین میں اس کی فرضیت نہیں ہے تو یہ باہت کافی ہے اور حکیم یہ ہے کہ اس دین میں بھی تو فرضیت خدا کی طرف سے نہیں تھی وہ تو یعقوب علیہ السلام کو تکلیف ہوئی تھی ٹرائٹ اسٹرائٹ بہت بڑھ گئی تھی اور حکیم نے کہا تھا کہ گوشت کھانا چھوڑ دو مفصلین کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے الٹا سیدھے لکھ دیا کہ عقوب السلام بیمار ہو گئے ایر قنسا ہو گئی ان کو کہا گیا کہ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی محبوب چیز اپنے اوپر حرام کر دو ان کو گوشت بڑا اچھا لگتا تھا آنگا وباگا آج سے آفوادے بخبر ہے پھر مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری شریر بھی جائے تھے کہ نہیں وہاں کیوں یہ کہ کیا دلیل ہے اس کی قرآن تو اس کے خلاف کہتا ہے کل قبل پیاقوب علیہ السلام نے جو اس کو ناجائز کہا وہ اس لیے کہ جسم میں ایسی تکلیفیں پیدا ہوئی جس کے لیے گوش مضر ثابت ہو الحمدللہ جب یہ بات مان لی جائے کہ وہ عزر و حکمت اور تبابت کے یعقوب علیہ السلام نے پریس فرمایا تو کوئی اشکال نہیں سبر پدب ہو گئے حکمت اور تبابت اور ڈاکٹری تو کبھی کبھی روٹی کو بھی منع کرتے ہیں خیر ہے صحت کے لیے مزر ہے آپ کی طبیعت ایسی ہے حال اندرون یہ انتظار نہیں کرتے یہ جو اہل دین کو روکتے ہیں دین پر آنے سے اور یہ جو فسادات کرتے یہ انتظار نہیں کرتے اللہ ایاتی ہو ملا ہو فیض الم میں مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ تعالیٰ صاحبان میں بادلوں کے ولمائے کتو اور فرشتے وقد اور معاملہ نبڑ جائے وہ ترجمور اور اللہ کی طرف تمام کام لوٹتے آخری نتیجہ اسی کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالی جب قیامت کے دن اپنی شان کے مطابق میدان حشر میں جلوگر ہوں گے تو ایسا لگے گا جیسے بادل مر لا رہے ہیں اور نیچے ساحبان میں جلوے ظاہر ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا آنا اور جانا یہ تو ثابت ہے مگر بغیر کب و کیف کے کی اور اللہ تعالیٰ کا جسم یا جسمانیت اس رب العالمین منزہ اور مبر ہے عال سنت والجماعت کے اولین و آخری اس پر متفق ہے کہ حق سبحانہ خانہ ہوا تعلیٰ سے پاک ہے اور جسم تقاضا کرتا ہے حدوز کا محقق کے دوانی نے شیخ الاسلام کے متعلق لکھا تھا ابن تیمیہ جسمیت اللہ تعالی الہذا کفرہ حو کہ ابن تیمیہ نے خدا کے جسم کا قول کیا تھا تو بعض لوگوں نے ان کی تکفیر کی اور ابن بطوطر نے لکھا ہے کہ میں دمش کی جامع مسجد میں موجود تھا ابن تیمیہ تقریر کر رہا تھا ممبر پر کہ یم ضل و رب بنا تبارہ کتا آلہ تو حدیث شریف ہے ترمیزی کی سب کی تو سویلا کیف ہے انضر فنز اللہ بن تر جاتے نہیں نہ تر کیسے اللہ اتر گئے تو ایک سے دوسرے پہ آیا آ گئے انضر شان ورشا فرماتے لو سبتا لارے بن اگر ایسا کیا ہو تو بغیر شک میں کے کافر ہیں آگے لکھتے ہیں ولم کہ ہندی میرے نزدیک ثابت نہیں ہے چونکہ تو ہی سنت کا سفر سالار تھا تو حد سنت والے بھی بڑے الزامات لگتے ہیں دلیر سے ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا آئے سب میں نے ایک بزرگ عالم کے گھر میں کتاب دیکھی عربی میں تھی اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک مولوی اسماعیل اور اس کا پیر سید احمد دہلی سے یہاں آئے ہیں وہ انگریز کے مقابلے میں مسلمانوں سے لڑنا ضروری سمجھتے ہیں اور وہ مجاہدین کے لیے فلاں فلاں ناکارا کام کی اجازت دیتے ہیں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ان کے نزدیک مجاہدین شراب پی سکتے ہیں شاہ اسماعیل کے بارے میں اس عالم کا نام نہیں لیتا جس کے دادا کا یہ ہے خفا ہو جائیں گے ویسے ہی وہ ناراض ہو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا لکھا ہے اسماعیل اور سید احمد نے کب حرام کو ہلال کیا ہے تو چونکہ ان کا پڑپوتا اب دیوبندی عالم ہے الحمدللہ تو مجھے کہا جائے جائے؟ یہ اس زمانے کے ناجائز پر کا اثر ہے ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد رشید ابن قیم ان کے بارے میں بہت بد زبانی کی گئی اچھے طلبا فہیم سمجھدار لائق لڑکے وہ ایک نقطہ یاد رکھیں وہ نقطہ یاد وہ نقطہ اس طرح ہے کہ سندھ میں ایک عالم گزرا ہے مئین سندھی بڑا زبردست عالم تھا دراسات الحبیب فی السوت الحسنت الحبیب ایک کتاب لکھی اس نے اپنے شیخ شاہ ولی اللہ کو خط لکھا ہے کہ میں ساتھ اساتذہ سے پڑھتا ہوں وہ ابن تیبیہ کو کافر کہتے ہیں شاہلی اللہ سیب رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں وہ خط لکھا ہے شاہ صاحب نے جو جواب دیا ہے سبحان اللہ باقی شاہ ولی اللہ علیہ آل حق کے تاجدال ان کو لکھا ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کے محدث اور حافظ الزیز تھے وہ آیت بن آیات اللہ فقید ہے وہ آئم نیاربا کے پائے کے عالم تھے یہاں تک لکھا ہے البتہ چونکہ وہ توحید اور سنت پر ڈٹے ہوئے تھے اور شرک اور بدت کے تمام مواتن کو ویران کر رہے تھے اس لیے اہلیہ نے بدت نے ان کے خلاف تمار بنایا دروہ اور خذب کا یہ خط اس کتاب میں موجود ہے جو میں نے نام لیا دراسات الحبیب فل اس وت الحسنت اس کتاب کے بارے میں امام السر مولانا محمد انور شا سے شرح بخاری میں لکھتے ہیں علماء دین کو یہ کتاب ضرور دیکھنا چاہیے غیر معمولی نادر علوم پر مشتمل ہے لیکن افسوس سد افسوس کہ شاہ ولی اللہ صاحب کی خط اور ان کے حکم پر معین سندھی نے عمل نہیں کیا اور وہاں یہاں سندھ کے بعض مبتدین کی وجہ سے شیخ الاسلام کو برا بلا کہتے تھے نتیجتاں پہلے غیر مقلد ہوا اور پھر رافظ ہوا اور محرم میں سبیل لگاتا تھا دلدل گوڑا پالتا تھا اور روتا تھا ماتموں میں اور کہتا تھا وایو سینو وایو حسین وایو سین حسین حسین اگر ابن تیمیہ کے ساتھ بدتہزی بھی نہ کرتا تو ابن تیمیہ نے تو کتاب لی کی ہے منہا جو سنت نبویا فیرت شیت ولقدریا بادشاہ تھا ترکیا کا اس کا نام تھا خدا بندہ خدا بندہ چختر موتل ہے اس نے بیوی کو تین طلاق دیے تین طلاق کا مسئلہ آگے آ رہا ہے اور پھر مذاہب سے پوچھنے لگا تو چاروں مذاہب متفق ہیں بلکہ مذہب و اہل الحدیث حق البخاری وہ امت الحدیث بے ان سلا سا سلا سن لات عل لمن تل کا ابر اطہ تطلی سلاسا اللہ زمانے میں وہاں ایک, ایک رافیزی عالم تھا اس کا نام تھا ابن متحر ہی بہت بڑی زبان تھی اس کی اور بہت بڑی معلومات تھی وہ بادشاہ تک پہنچا اور کہا کہ دیکھو یہ لوگ غیر ضروری لوگوں کو امام کہتے ہیں ابو حنیفہ کون ہے عالق شافی احمد کون ہے ہمارا مذہب جو شیعوں کا ہے یہ اہم اظہار کا مذہب ہے خاندان نبوت کا مذہب ہے ہمارے مذہب میں تین طلاق سرے سے واقع نہیں ہوتا بادشاہ نے کہا میرے علماء سے بات کر لو بدقسمتی سے نظام الدین شافی مناظرے کے لیے آیا نظام الدین شافی بہت بڑا عالم تھا لیکن مناظرہ صرف علم سے نہیں ہوتا ہے کرتب سے ہوتا ہے کرتب نہیں جانتا تھا کچھ ایسے سوالات ابن متحری ہلی نے کیے کہ نظام الدین خاموش ہو گیا بادشاہ نے شیعہ مذہب اختیار کیا اور بغیر حلال شریعہ کے بیوی کو تین طلاق کے بعد دوبارہ رکھ لیا آئے ابن متحری ہلی کا کتب خانہ بادشاہ کے خچر اور گھوڑوں پر لگا رہتا تھا آئے ابن متحر ہلی ملک کا شہر اسلام ٹھہرا خود میں سے ابوبکر اوبر و عثمان کا نام نکال دیا گیا اور ان کی جگہ علی و متقیو نکیو تکی و عسکری و ان کے نام ڈال دیے گئے اب پورا اسلامی ملک غیر اسلامی میں تبدیل ہو گیا بادشاہ سات سو پچیس اور سات سو چھبیس میں حج کے لیے گیا یہ ساتھ ہوتا تھا اعلان ہوتا تھا اکثر القفار فی ہل عما ابو حنیف انعمان اس امت کا سب سے بڑا کافر ابو حنیفہ تھا سات سو پچیس اور سات سو چھبیس میں سات سو چھبیس میں جب اعلان ہو رہا تھا شیخ الاسلام بما شاگردوں کے خوران سے آیا ہوا تھا اور ٹھہرا ہوا تھا مینا میں شیخ الاسلام نے شاگردوں کو کہا یہ کیا اعلان ہو رہا ہے کہیے وہ ابن متحری ہلی ترکیہ کا مشہور شیعہ عالم اور بادشاہ اس کے مذہب پر ہوا ہے اور اس کے بڑے اثرات ہیں وہ امام ابو حنیفہ کو ایسا کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا امام ابو حنیفہ تو اس امت کے ہدایت و کا امام ہے ان کو تو امام اعظم کہا گیا ان کو ایسا کیوں کہا جا رہا ہے تو لوگوں نے کہا یہ کہ عالم بہت بڑا ہے اور کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے شیخ الاسلام نے کہا اس کو روکو میں اس سے مناظرہ کر دو افسوس کہ دادا ہی بولانا کو یہ واقعہ معلوم ہوتا تو البصاہر میں ابن تیبیا کی تزلیل نہ کرمر شمدا دا پا رہا تمڑ شمہ چاہ رہا شیخ الاسلام نے ساری زندگی امام ابو حریف کے لیے جہاد کیا ہے ذریعے خیف کے اندر ابن قیم اور ابن کثیر داخل ہوئے آ ابن متحری علی کو کہا کہ آپ امام ابو حنیفہ کو کافر کہتے ہیں ہمارے استاد اور شیخ ابن تیمیہ آپ سے مناظرہ کرتے ہیں اس نے کہا ایسا بھی کوئی دنیا میں ہے جو مجھ سے آپ سے مناظر زبردست ہو جائے شیخ الاسلام داخل ہو گیا اور شیخ الاسلام نے ان کو کہا کہ امام ابو حنیفہ تو اس امت کے بڑے اماموں میں سے ہیں بقیہ تمام لوگ ان سے چھوٹے ہیں ان کے بارے میں ایسا نازیبا کلمہ تم کیوں کہتے ہو انہوں نے کہا مجھ پر ان کا کفر واضح ہے کہا ٹھیک ہے بادشاہ کو کہا خدا بندہ کو کہ تم حکم ہوں گے فیصلہ کرو گے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کو کافر کہنے والا خود کافر ہے اور اس کے ساتھ شرائط طے کر لیے مناظریں مثلاً یہ کہ کوئی کافر کسی کے کہنے سے ہوتا ہے یا اپنے عقیدے سے ہوتا ہے اور نہ کہا اپنے عقیدے سے کہا ابو حنیفہ کے اقوال دکھانا پڑے گا ایک اس نے کہبو حنیف کے تو اقوال نہ ہونے کے برابر ہے کہ چلو ان کے شاگردوں کا دکھائے تو ابو حنیفہ کا تو مذہب دنیا میں چل رہا ہے کا مذہب تین چیزوں کا نام ہے اول متون ثانیا مفتابی قول اور خالث جو ان کے ہاں ددھی ہو ددھی بالکل واضح ہو سب اپنے کو جانتے ہو شاہ و نادر غیر مختی اقوال مذہب نہیں ہوتا شرائط نے اس کو ایسا جکڑ لیا اور اس کو کہا کڑے ہو جائے امام اعظم جگہ کفر میں تقریر کر لو اب جب وہ کڑا ہو گے تقریر نہیں کر سکتا جتنی باتیں کرتا تھا اس شف اور اسلام آواز دیتا تھا کہہ دو کہ یہ نہ ابو حنیفہ کا قول ہے نہ ابو یوسف و محمد کا و حسن زیاد کا ہے نہ حنفی مذہب میں متن ہے نہ مفتابی ہے نہ ان کے ہبیات ہاں میں سے یہ جی کیا چیز پیش کر رہے پڑھائی چیزوں سے کافر کر رہے اشیف الاسلام کھڑا ہو گیا اور انہوں نے تقریر کی امام اعظم کے مناقب پر اور ان کے مکارم پر کہ وہ اس امت کے محسن ہے اور بڑے بقام سے ہے اور امام ابو حنیف جیسے مشکلات میں جو انہوں نے اجتہاد و تفق کو کیا ہے پوری امت پر ان کا احسان ہے اور وہ خود خاندان نبوت کے تمام حکومتوں میں معیت رہے آئے ابن متحر ہلی کی ایسی تجہیل کی ایسی تکزیب کی کہ دنیا ان پہ لانت بھیج رہی تھی ابن متحر ہلی نے کھڑے ہو کے ایک جواب دیا شیخ الاسلام نے اٹھ کر کے اس کو ترس نس کر لیا اور کہا آپ ہر دفعہ اصول کے خلاف کرتے ہیں میں نے تمہیں پابند کیا ہے کہ صرف ابو حنیفہ کے اقوال ان کا مذہب ان کا متن ان کا مفتا ان کے مجھ ملے اقوال پیش کرے بغیر آپ کی بات نہیں چلے گی اب کے جو شیخ الاسلام نے تقریر کی اور اس کو کہا تو اٹھ جواب دے تو وہ وہی بیٹھے بیٹھے مردار ہو گیا تھا انہیں بتعیری ہی لیسی بجے سے مر گیا شیخ الاسلام کے تپیڑے کا جواب نہیں دے جی سکتا بادشاہ دوبارہ ہنفی ہوا اور شیخ الاسلام نے ان کو کہا کہ بیوی کو دور کر لو کیونکہ ائما کا یہی مذہب ہے اور یہی صحابہ اور حدیث کا مذہب ہے اور اس درمیان میں جو وتی شبہ ہوا ہے وہ اس ظالم کے ذمہ ہے جس نے آپ سے یہ ذنا کروایا ہے شیخ الاسلام جب وہاں سے اٹھے اور روانہ ہونے لگے لوگ خوش تھے بہت آپ بڑے پاک آدمی تھے آپ نے لوگوں سے کہا مجھ سے اس پر بات نہ کرو کیوں تعریفیں کر رہے تھے نعرے لگا رہے تھے مجھ سے بات بھی نہ کرو بس ہو گئے یہ اسلام کا مجھ پر حق تھا ابو حنیفہ کا دفاع اسلام کا دفاع ہے تو شیخ الاسلام کو کہا گیا کہ اس ظالم نے تو ایک کتاب لکھی ہے اور وہ درباروں میں چل رہی ہے اس کا نام ہے <تصفيق> مکرمل اماما منحج ال اماما اس ابن متحری ہلی کی کتاب ہے منہج امامت پر منہج امامت پر شیخ الاسلام نے وہ کتاب لے لی اور حج سے اس کا جواب شروع کیا اور جب پہنچ رہے تھے دو مہینے میں یہ ضخیم چار دل دلدے دل وجود دل میں دل دل آ گئی یہ راستے میں جواب لے کر آئے اتنا تو اللہ نے بڑا علم دیا ہے اس کتاب کا نام شیخ الاسلام نے رکھا اپنی جو لکھی منہار جو سند تل فی رد اجول قدریا میں نے وفاق کے عامل میں دس دفعہ کہا کہ مذاہب پر تخصص میں اس کتاب کو لازم کروں دیکھیں کیسے غیرتی لوگ پیدا ہوتے ہیں بھائی تو اب طلبا جب بھی خریدے میں نہاج و سنتویا تو وہ نسخہ لے جس کے اخیر میں وہ ابن متحر ہلی کی کتاب لگی ہوئی ہے الکاراما فی منصب عل اگر ہمارا کوئی سمجھدار آدمی آیا ہو تو وہ دفتر میں دیوار کے ساتھ ہی جو کتابیں لگی ہیں ان میں ابن تیمیہ کی میں نہ جو لگا ہوا ہے اور وہ چل صرف لے آئے کہ جس کے اخیر میں کرامہ لگا ہوا ہے ابن متحری علی کا میں نے دو تین سال سے دو ریس میں کہا ہے کہ یہ کتاب میری طرف سے کری دو پیسے میں ادا کروں گا لیکن وہ نسخہ چاہیے جو ابن متحری علی کے مکرمہ کے ساتھ مکارما ہے مکرمہ ہے دنیا میں ایسے غیرتی لوگ گزرے اور ایسے ایسے باغیرت لوگوں نے اہل حق کا دفاع کیا ہے میں چمن میں گھر میں مہمان تھا وہاں ایک آدمی نے ایک کلبی کتاب دکھائی وہ شیخ الاسلام کی کتاب تھی ہدایہ کی شرح تو ایک عالم دین وہاں کے کہتے ہیں ابن تیمیہ صاحب کا ہدیہ سے کیا تعلق ہے میں نے کہا آرام سے بیٹھو تو ابن تیمیہ کو جانتا ہے کنے کا میںڈک ابن تیمیہ کا اتنا بڑا کام ہے ہنفیا میں کہ ہنفیوں نے اتنا ممتاز کام نہیں کیا میں جانتا ہوں میں نے کہا میدھا جو سنت نبویہ کے وقوع اور اس کے تحریر کے وجوہات آپ کو معلوم ہے میں نے بیان کیا تو رونے لگا اور مجھے کہا آج مجھے پتہ چلا کہ شیخ الاسلام نے ہدے کی شرح کیوں نہیں کی بعض لوگ کہتے اس کے بعد نہیں کی لیکن اس آجز پر یہ واضح ہے کہ شیخ الاسلام کہتے اسی کو ہے جس کو تمام مذاہب ایک جیسے معلوم ہو ایسا نہیں کہ ویسے کسی کو اپنے مدرسے میں بیٹھ کے گئی ہے شیخ الاسلام شیخ الاسلام اس عالم کو کہا جاتا تھا کہ سوال کے جواب میں وہ چاروں مذاہب کے مختار مذہب دلیل کے ساتھ نقل کرتا تھا ہاضا مذہب مالک ہاضا مذہب و, و, و بحدیفہ ہاضا مذہب و شافی حاضر و مذہب و احمد اب نحمد جس کو شیخ الاسلام جس کو چاروں مذاہب پر ایک جیسے دس طرس ہوتا اس حاجز اور فقیر کے نزدیک ابن تیمیا کے بعد شیخ الاسلام دنیا نے اگر دیکھا ہے تو وہ زائد ہے اللہ اکبر سبحان اللہ. تو ہم بات ہو گئے طالب علم ذوق پیدا کرے اور شیخ الاسلام سعید الکوسری کی کتاب مکالات پر استاد بنوری بن کا مقدمہ دیکھے استاد بنوری بن شیخ الاسلام کے مصر میں جا کے شاگرد ہوئے لکھتے لکھتے حضرت فرماتے حاضا اول کو سری وما ادرا کبل <تصفيق> والله لقد رأيته من قريب و بعيد وهذا بحر بواعج في قلوب الاسلاميه سلام عليكم عندي ہمنا شويه تمہارا سے شاطہ طلبون دیجیے او شاطہ اورا شاطہ بول رہا ہے تراکھا کہو بہرحال امام السر مولانا محمد انور شاہ کی دقت نظر کو داد دیجئے جنہوں نے چٹ پٹ کہا کہ ابن نے نے یہ بات نہیں کہی ابن بتوت سے رہلم میں کچھ ساح واقع ہوا ہے اللہ ایادیوم اللہ فیض العلم میں نلغمام میں ول ملائے کا وقدی المر و مور سل بنی اسرائیل کماتی نہ ہوم نہ پوچھے بنی اسرائیل سے کتنا دے چکے ان کو واضح آئے تھے واضح مسائل آئے احکام آئے حلال و حرام کے قاعدے آئے لیکن انہوں نے نہیں مانا اس کو تبدیل کرنے لگے اس لیے علماء کہتے ہیں کہ احکام اور مسائل میں بہت احتیاط چاہیے ہم جوابات دیتے ہیں جمعے کے بعد بھی بعض مسائل ایسے ہیں کہ میں کہہ دیتا ہوں دارالفتہ سے رجوع کر دارالفتہ میں سب شاگرد ہیں اور شاگردوں کے شاگرد ہیں اور دارالفتہ والے میرے بغیر قدم نہیں رکھ سکتے مگر یہ ایک مقام اور منصب ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آرام اور تسلی سے اس کو دیکھ لیتے ہیں تمام اقوال چیک کر لیتے ہیں مناسب جواب لکھ کے مجھے دکھا دیتے ہیں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب بارک اللہ کی حیاتہم ہے ملقیم بعض چیزیں یہاں بیچ دیتے ہیں اس پہ لکھ لیتے ہیں مولانا سے رجوع کر لیں تو یہ بڑوں کی عادت ہوتی ہے وہ چھوٹوں کی سرپرستی فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ ان کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ تقسیم کیا جائے تو کوئی جاہل نہیں رہے اور علم جتنا وسیع ہوتا ہے اتنا آدمی مختاب ہوتا ہے یاد رکھنا بد دل نعمت اللہ اور جو بدل ڈالے خدا کے اقسام کو اللہ کی نعمت کو ممبد ما جات ہو اس کے کہ وہ آئی ہو اس کے پاس فعن اللہ شدید القاب بس بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں زی نل دینا گفر الحایا تنیا خوبصورت دکھایا گیا کافروں کو دنیا کی زندگی اگر وہ نعمتوں کا انکار کرتے ہیں تو وہ تو کافر ہے <تصفيق> اے بنی اسرائیل تم تو ایمان کے دعوے دار تھے تم نے انکار کیوں کیا آخر کیا, کیا. مشاعلہ زئی خوبصورت دکھایا گیا ان لوگوں کو جو کافر ہے دنیا کی زندگی اور وہ مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا والذین تکو اور وہ لوگ جو کفر سے بچے ہیں فوق ہوں یوم القیامہ وہ اوپر ہوں گے ان کے قیامت کے دن و اللہ یارز کم بغیر حساب صاحب وہ کتاب شرو چیتا رسو کتاب رسول روڈی متعلق رو لگے گا آخر تبل کتاب لگے گا رانا پڑے خبر کتاب رد آخر تلے ایک لگی آ ایک کرخی گوری اور صفی گھری سو تو یہ لوگ سب کے سب ایک جیسے تھے فبع صنبی نہ بشری نہ وہ منظری بس بیچ دیے اللہ نے پیغمبر خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے <تصحر> <تصحر> <تصحر> <تصحر> کتاب کا نام ہے منحج الکراما فی من الامامہ اماما وہ غریب کیا نکالے گا خوار اور اس کا رد جو شیخ نے لکھا ہے وہ یہی کتاب ہے دو جلدوں میں منہاج السنت النبویہ فی رد شیت ولقدریہ آج کل سعودی عرب سے آٹھ جلدوں میں چپی ہے مجھے دی ہے وہ بھی لیکن ظلم یہ کیا ہے کہ منحج کو ہٹایا ہے منحج کو اٹھانا صحیح نہیں ہے من کرام <سؤال> بولا پیدا کیے سے گیتا میں رہو کو منحج ال فی مفی ماما لبن متاحر الہلی کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ نسخہ جہاں کہیں آپ کو ملے ضرور خرید لیں اور یہ وہ نسخہ ہے جو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری نے ویسے ہی رکھے اچھا لگتا ہے دل کو خوشی ہوتی ہے یہ مولانا پنجیر صاحب نے ہمارے بھائی سہیل سے چھپوایا ہے وہ ایک اکیڈمی کا مالک ہے لاہور میں سہیل اکیڈمی کے نام پر ہے اور ایک اور جگہ سے بھی چپا ہے لیکن کتاب چونکہ بہت اعلیٰ اور اعلی ہے ہاتھوں ہاتھ ہات علماحدین نے لی ہے نسخہ مل نہیں رہا ہے میں نے جس طرح روح المانی اور فتح القدیر و فتح الباری دیکھی اس طرح شیخ الاسلام کا منہاج دیکھا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ جس زمانے میں بھی یہ پوری پوری پڑی گئی اس کو امام بخاری کے بعد ایک بڑی کتاب مانی جائے گی اتنا بڑا علم ہے اس میں یہاں ایک اشکال ہے حق تارہ فرماتے لوگ ایک تھے اللہ نے پیغمبر بھیجے مبشرین و منذرین معمول کتاب ابلحق کی اور اتارا ہے اللہ تعالی نے ان کے ساتھ کتاب حق کو واضح کرنے کے لیے یا بَيْنَ و بین اناس بھی فی فی کہ فیصلہ ہو لوگوں کا اختلافی مسائل اشکا لیے کہ لوگ ایک تھے تو پیغمبروں کی ضرورت کیا جواب یہ ہے کہ یہ تقدیم و تاخیر ہے فساہتاً اور بلاتن چنانچہ اسی قسم کی آیت صورت یونس میں ہے اور وہاں یہ ہے کہ جب لوگوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے پیغمبر بھیجے رفع اختلاف کے لیے انبیاء مبوس ہوئے حقیقت یہ ہے کہ ہر قوم اور قبیلے میں انبیاء آئے لیکن لی قوم میں کوئی قوم قبیلہ ایسا نہیں جس میں پیغمبر نہیں آئے جہاں پیغمبر نہیں آیا اور نہ ان کی تعلیم پہنچی وہ لوگ احکام دین مانٹنے کے مکلف نہیں ہوں گے البتہ کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جن کے انبیاء بہت واضح ہیں جیسے امبیا بنی اسرائیل جزیرت الرب اور آس پاس آئے ہوئے اور ان کا ترسکار بھی محفوظ ہے ہندوستان کا رامچندر یا مہاتما گوتم یا ایران کا زرداشت غالب گمان یہ ہے کہ یہ انبیاء نہیں ہیں اور ان کی تعلیمات بہت ہی زیادہ اسلام سے ہٹی ہوئی ہیں اور غیر متعین طور پر یہ کہنا کہ تیرہ یا سترہ پیغمبر ہندوستان میں آئے ان میں سے اکثر کے نام میں خان یا گلتا باز گل گل باز گل زار خان گل گل خان زیارت گل اس طرح تیرہ یا سترہ پیغمبر ہندوستان کی تاریخ میں محفوظ ہے دارالوم دیوبند کے سابق محتم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نے موجزات انبیاء میں لکھا ہے موجزات انبیاء چپ گئی ہے کان اناسو امتوں واحد تن لوگ ایک جیسے تھے ایک ہی امت تھی بس بیجتی اللہ نے پیغمبر خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے اور اتارا ان کے ساتھ کتاب حق کے لیے تاکہ فیصلہ و لوگوں میں ان مسائل میں جو اختلاف کرتے اور نہیں اختلاف کرتے یہ مگر اس مگر وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی علما ممبا دماجات بعد اس کے کہ آئی ان کے پاس روشن دلیلیں عقلی اور نقلی دلائل موجود تھی بغیم بین ہوں زد کرتے ہوئے آپس میں فہد اللہ الزینا منو ضد کی ایک مثال دیتا ہوں خفنا وہ یہ کہ یہ نئے فتنہ فطر نکلتے یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ہے یہ ڈاکٹر مسعود کا ہے یہ جماعت المسلمین ہے یہ حزب اللہ ہے بتائیے کتنے پھر گئے اس کے لیے بدوری ٹاؤن میں علماء کا ایک اجلاس ہوا تقریباً آج سے بیس یا پچیس سال پہلے سب علماء بڑے موجود تھے اس میں ایک تجویز یہ رکھی گئی کہ جو شخص نئی نئی باتیں کریں ان کو آپ لوگ بنوری ٹاؤن میں یا جامعہ فاروقیہ میں یا دارالوم کراچی میں طلب کریں اپنے موجودگی میں ایک عالم میں سب جمع ہو گئی اور اس سے دریافت کریں کہ یہ یہ باتیں آپ کرتے ہیں اس سے سمجھ لیں اگر کوئی نئے نظریہ نہیں ہے علمی لغزش ہے تو سمجھ لے گا اعلان کر لے گا ہمارا آدمی ہے البتہ اس مسئلے میں غلطی ہے اور اگر وہ غلطی پر ہے اور زدی ہے اور نئے نظریہ حق کے خلاف پیش کرتا ہے تو سب مل کر کے اعلان کرو کہ یہ جھوٹا ہے اس کی پارٹی دروگو ہے اور یہ نظریات اس کے درست نہیں ہے خواب و مسعود کمال ہو یا مسعود جماعت المسلمین والا ہو یا پروفیسر وہ دوسرا ہو یا ڈاکٹر اسرار صاحب ہو سب نے طے کیا کہ یہ تو بہت اچھی بات بہت اچھی بات بعد میں میں پوچھتا رہا کہ اس پر عمل کیوں نہیں ہوا کہ اس پر عمل اسی لیے نہیں ہوا کہ صرف بعض افراد اس میں نمایاں ہو جائیں گے اور باقی مٹ جائیں گے کیونکہ ہر ایک آج میں نے کہا یہ تو آسان طریقہ تھا آپ بڑے ادارے جو تین ہیں یہ اپنے نمائندے مقرر کرے اور وہ دریافت کرے بغیم بین ام زد کر کے آپس میں ایک بہترین نظام کو درہم برہم کر دیا سواد سنت بنا اور یہ تمام لوگ گھبرائے ہوئے صحابہ اور دیوبندیت کی حمایت و نصرت آسمان و زمین سے ہو رہی اور شاید کہ کراچی شہر میں کسی کی ایسی حمیت ہو لیکن آپس کے لوگوں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی بغیم ام بہن ہو آپس میں ضد کر کے میں نے یہاں سوات اعظم کا احیہ کیا اور کراچی کے علماء کو جمع کیا اور مقصد تھا دیوبندی مساجد اور مدارس کا دفاع مولانا تشریف لائے اس میں اچانک آئے مدو نہیں دہ سے ملنے آئے فل الرحمان صاحب وہ پہلے سواد اعظم سے کو ڈرے ہوئے ہیں گھبرائے ہوئے ہیں تو انہوں نے اس پر ناراضگی ظاہر کی پھر بھی ان کے جمعیت کے ساتھیوں کو میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں مولانا پر یہاں کا غرض واضح نہیں ہوا یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے کہ ان کے ووٹ ٹوٹیں گے بلکہ یہ مذہبی دفاع کے لیے ہے کہ ہماری مسجد اور مدرسوں میں کوئی بد انتظامی نہ ہو جائے کوئی ناکار انصر نقصان نہ پہنچ جائے اور یہ آپ کی بات صحیح ہے میں نے اس کا منشور لکھا ہے اللہ میں شایا شای ہے سواد اعظم اہل سنت نے دور کے آغاز کے ساتھ تو مجھے کسی نے کہا مورنف الرحمان نے سواد اعظم ختم کیا میں نے کہا مولانا پہلے میاں اجمل قادری سے جان چھوڑا لے سبی الحق سے جان چھوڑا لے اپنے دس دڑوں سے جان چھوڑا لے نظریاتوں سے جان چھوڑا لے وہ ان تنظیموں کو ختم کرنے کے لیے شیر ببرے کہ جو دیوبندی مسالک کے تحفظ کے لیے غصہؤ گے میں بھی اور یہ بات میں نے مولانا کی موجودگی میں بھی کہی ہنس پڑے بہت میں نے کہا جو عناصر میرے ساتھ تھے اس میں ان سے مجھے نام لینا سب کا ٹھیک نہیں ہے نام تو بہترین تھا سواد اعظم عل سنت اور دفاع مسلک کے لیے اکثیر تنظیم ہے لیکن افسوس کہ جو لوگ ساتھ آ کے بڑھ رہے تھے ان کے ساتھ میں نہیں چل سکتا میں نہیں چل سکتا میرا عزم بجائے ان کو برا کہنے کے کہ ہم ہی برے نکلے اور علیہ اور نئی اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جن کو کتابیں دی گئی بعد اس کے کہ آئی ان کے پاس روشن دلیلے بغیم بے نم زد کر کے آپس میں زد اور انعد برا ہوئے اختلافات کا بھی بہترین اور قیمتی چیزیں و برباد ہو جاتی آج وہ میلاد کے نام پر شرپسندی پر مشتمل جلوس نکالتے ہیں ہمارے غریب اور مسکین امام خطیب مسجد میں اکیلا ہوتا ہے کوئی اس کو بچانے کے لیے کوئی تنظیم نہیں ہے امام و خطیب نمازیں پڑھائیں یا مقدمات لڑیں یہ تنظیم کا کام لیکن بد یم بینم زد کر کے آپس میں مذہبی حیثیت کو کمزور کیا جاتا ہے معانا کی ہم تعریف منقبت کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی عصمت کے مقام پر ہے جہاں موقع آئے گا وہاں ہم اپنے اظہار حق کا کریں گے اور کیا ہم کسی کے سیاسی غلام توڑیں ہیں نہ کسی کے مزدور ہیں ہم مفتی محمود کے مقلر ہیں اور جمعیت علمہ اسلام کی عظمت کے اور خیر و برکت کے قائل ہیں اس کو میدان عمل میں واحد اہل حق کی جماعت سمجھتے ہیں رہ گیا کوئی فرد یا کوئی منتظم حسن ہو ہسن ان وہ کبھی ہو کبھی بغیم بہن بحد اللہ اللہ زینا منو توفیق دی اللہ نے ایمان والوں کو مختلف من نا اختلافی مسائل میں حق کی حمایت کی بھیجنی ہے اپنی قدرت سے خاص حکم سے راطب مستقیب اور اللہ توفیق دیتا ہے جس کو چاہے سیدھے راستے کی آیت بہت عجیب و غریب ہے ویسے کہ اختلافی مسائل کے درمیان ایمان والوں کو حق شناسی نصیب ہونا اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اختلافی مسائل ہیں اور چار مسلک بنے ہیں چار فقہ ہیں حقیقت یہ ہے کہ چار مذاہب ہیں دلائل و براہین کے ساتھ مبرہن ہیں اور مذہب ابو حنیفہ کا قرآن کریم سنت نبوی اور صحابہ کے اجماع اور عمل کے زیادہ قریب ہیں والحمدللہ للہ اللہ حاصل میں بے شمار اختلافات ہیں لیکن دہلی کے علماء شاہ ولی اللہ کا خاندان جن کی وجہ سے لوگ حق پر قائم رہے ان کا نمائندہ دستہ دارالق دیوبند ہے جس میں اولین کے تمام برکات و سمرات جمع ہیں اللہ نے ہمیں ان کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائی ہے الحمد للہ اللہ فحد اللہ اللہ کے بیزنے و اللہ مستقیم ام ہسب تم انتد حل الجن ایا گمان کرتے ہو کہ جنت چلے جاؤ گے کم مسل خلو من قبلكم اور ابھی تک آئی نہیں تم پر حالت ان لوگوں کی جو گزرے ہیں تم سے پہلے مست حمل پہنچی تھی ان کو مالی تکلیفیں وقت کر جسمانی تکلیفیں بیماریاں وغیرہ وزلزلو زلزلو دیا دیے گئے آئے ہیں جھنجھو ہلا کے رکھ دیے گئے ہر دیکھ مولانا مفتی محمود صاحب ایک دن واقعہ سنا رہے تھے کہ جس مجلس میں غلامت پرویز اور ڈاکٹر فضل الرحمن نے کہا کہ یتیم پوتا بھی وارث ہو سکتا ہے ہم اس کو باپ کو تھوڑی دیر زندہ مانتے کہا میں نے کہا چودہ سو سال اسلامی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے حضرت نے فرمایا مفتی عمر شفیع صاحب کرسی پر بیٹھے تھے یو جو جھوب گئے بعد میں میں نے کہا کیا ہو گیا آپ کو کہا آپ نے چیلنج کے اندر اتنی وہ سات رکھی چودہ سو سات میں تو بہت کچھ ہوا ہے کہا میں نے کہا اطمینان رکھے ان کو کچھ نہیں ملے گا اندازہ لگائے کہ مفتی محمود کا مطالعہ کتنا وسیع تھا اس ایک مثال سے دونوں کا گرفا رہا مفتی امر شفیع صاحب اس لیے ہل گئے کہ ایسا نہ کہ ان ظالموں کو ایک روایت مل جائے کہ یہ فلاں آدمی کہہ رہا ہے کہ اس کے باپ کو زندہ مان زندمان تو مفتی محمود نے کہا میں نے حضرت کو کہا کہ آپ اطمینان رکھیں مت گبرائے ان کو کچھ بھی نہیں ملے اور چودہ سو سال اسلامی تاریخ میں کسی نے یہ پوتے کو اس کا باپ زندہ بان کر وارث نہیں کہا ہے یہ حیران ہو ضرورت کی اس جرت پر بہت حیران ہوئے اور میں نے اس موضوع پر سینکڑوں کتابیں دیکھی وہ واقعی روایت نہیں ہے اللہ شریف بھاری تالا ممتنی کی روایت ہے لیکن اس مسئلے میں کوئی روایت نہیں اور مفتی اوم شفیع صاحب اس لیے اچھل گئے کہ فقیر تھے اور درد مند انسان تھے اللہ کے نیک بندے تھے میں نے حضرت کی زیارت کی ہے ململ کی پگڑی اور ململ کا کرتا لٹے کی شلوار دبلا پتلا باروں تشریف فرماتے تو پتہ چلتا کہ اس صدی اور اس امت کا ایک علمی ہستی جنت جانا چاہتے ہو دراہ حالے کے نہیں آئی تم کو وہ حالت مسل کمانا حالت زیادہ واضح ہے ان لوگوں کے ان لوگوں کی حالت تمہاری نہیں تمہارے سامنے نہیں آئی جو تم سے پہلے گزرے ان کو پہنچ چکی تھی مالی تکلیفیں اور ان کو پہنچ چکی تھی جسمانی تکلیفیں میں ایک مثال دیتا ہوں حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کا نام کون سا اہل حق ہوگا جو نہیں جانتا ہے حضرت پر کتاب لکھی ہے شاہ جی کے جواہر پار شاہ جی کے جواہر پار یہ اچھی کتاب ہے اس میں عطا اللہ شاہ سے بھی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ بچی ہوئی اور مر گئی میں نے جنازہ پڑھایا اب تک جتنے بچے ہوئے ہیں اور وہ مرے ہیں ان میں یہ خوش قسمت تھی کہ اب کہ میں موجود تھا ورنہ اس سے پہلے جتنے بچے مرے ہیں میں جیل میں تھا آئے نہ پلاٹ کا جھگڑا نہ کوئی عہدے کا جھگڑا صرف حق کی حمایت کا جھگڑا وزل جلو دیے گئے حق یقول رسول الزین منما یہاں تک کہ کہنے لگے پیغمبر اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے متا نسر اللہ کب اللہ کی امداد نلائند نصر اللہ ہے قریب یاد رکھو خدائی مدد آئی گئی ہے انبیاء علیہ السلام اور ان کے نیک بوتھی عین بردار جب کافروں کے ظلم سے تم سے تنگ آ جاتے تو اللہ تعالی کو کہتے کہ خدایا تنگی کی گھڑیوں میں جو مدد آپ بیچتے ہیں وہ بیچ دیجیے دی تاکہ کراچی پر پرامن ہو جائے پاکستان سے تکلیفیں اٹھا لے صبح سرحد کو پھر آباد ہونے کی زندگی نصیب فرمائیں توبہ توبہ سن انیس سو ترپن میں ختم نبوت کی بڑی زوردار تحریک چلی اور حکومت نے بھی بڑی سختی کی ملک بھر کے علماء گرفتار ہو گئے سب خوجانا زیم الدین کے متعلق مشہور قیام ویل تحقیق اشراق چارج پڑتا تھا لیکن اقل فہم کمزور میں آ کے سب مولویوں کو گرفتار کیا اور لاہور مال روڈ لاشو سے بھر گیا تھا خون بہرا گیا تھا اتنی فائرنگ کی گئی اہل حق کے جلوس پر جو مرزاوں کے خلاف میدان میں آئے تھے اس میں علماء جب جیل میں تھے تو ایک عالمی دین جو بہت ہی پریشان تھا بعض لوگ نازک ہوتے جیل برداشت نہیں کرتے وہ شہری کے وقت حج پڑھ کر پھر وہ جیل کا جو پلر تھا نا اس کے ایسے سینے سے پکڑتا تھا اس کے ساتھ چمٹتے تھے اور کہتے تھے مطانع اللہ مطانع اللہ مطانع اللہ. مطانع اللہ نام لینا ٹھیک نہیں ہے دوسرے علماء نے ان کا نام رکھا تھا متانسل اللہ و سنگ ہے متا نسر اللہ کیسے نظر سے مرا سے غرولی پلر گرو اے متانسر اللہ متانسر اللہ علیہ نسل اللہ قریب یہ وہی موقع ہے نا جس میں عاجم محمد امین صاحب تو رنگزئی بیمار تھے بہت زیادہ وہ بھی گرفتار تھے اہل حق کیسے بسالار تھے اور بیمار ایسے تھے کہ ان کو اصحال ہو گیا تھا منٹ منٹ میں دست آ رہے تھے جیل کا یہ طریقہ ہے کہ شام چھ بجے سب لوگوں کو اپنے بیرکوں میں بند کر کے اور چابیا جیلر لے جاتا ہے اور پھر اندر چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں چار چار چھ چھ آدمیوں کے اور ان علماء کے لیے خصوصیت کے ساتھ تین رکھے گئے تھے تین کہ بھائی ضرورت ہو تو حالت کی جسم پارے ہو استاد مخترم مولان اللہ سے فرماتے تھے کہ میں اور چند لوگ جیلر کے پاس گئے اور ہم نے کہا ہا جی صاحب بزرگ آدمی ہیں وہ اس میں کیسے بیٹھیں گے ہمارے سامنے ہر دس منٹ پندرہ منٹ بعد اس کو بیٹھنا ہوتا ہے ان کو باہر چھوڑ دیں ایک رات کے لیے کوئی جا تو نہیں سکتے گیٹ لگے ہوئے چدری گڑھے اور یا یہ کہ ہمارا بیرک بند نہ کرے جیلر نے دونوں باتیں نامنظور کر دی یہ نہیں ہو سکتی جب تک ہوم سیکورٹی کی اجازت نہ ہو میں نہیں کر سکتا حاجی صاحب کو ساتھ بند کر دیا اور اتنے بڑے بڑے سلاخ اور گیٹ لگ گئے اتنا بڑا تالا چڑھا دیا گیا فرمایا کہ چونکہ بڑی فکر تھی ہمیں سب پریشان تھے رات کو دو تین بجے کے قریب کا میری آنکھ کھلی میں جلدی اٹھا تو حاجی صاحب بستر پر نہیں تھے حاجی محمد امین صاحب تھوڑا مزاحی کا وہ ٹیم کے پاس آیا تو وہ بھی صاف پڑا ہوا تھا اس میں کچھ بھی نہیں تھا فراغت ہوئی نہیں کمرے میں ادھر ادھر بتی کھول کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں ہم سب ساتھی جو سو رہے وہ ہے حاجی صاحب نہیں ہے کبھی گیٹ کے قریب ہوا تو گیٹ پہ اتنا بڑا تارا لگا ہوا ہے وہی جو رات کو لگا چکے ہیں باہر دیکھا تو حاجی صاحب کے ہاتھ میں تصویر ذکر کرتے ہوئے گھوم رہے لمبے لمبے قدم لے رہے ٹہل رہے کہا جب میرے قریب آئے کہ میں نے اس سلاحوں میں کہا کہ جی جیلر آیا ہوا تھا یا کسی نے کیا کیا تالا کھول کے آپ کو باہر لے گئے تو تھا حاجی امدین صاحب نے کہا اگر کوئی نہیں آیا کسی نے تالا نہیں کھولا اللہ نے اپنا فضل کیا ہے آپ سو جائیں آپ آرام فرمائیں کسی نے کچھ نہیں کھولا اللہ نے اپنا فضل کیا ہے حضرت صاحب فرماتے میں ساری رات اور میں ساری رات بستر میں بیٹھ کے روتا رہا او ہو ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسا قابل ولی کرامات والا دیکھ لیا اور جب شہری کا وقت ہوا اور پنڈی کے مختلف جگہوں میں اذانیں ہونے لگی اور حاجی صاحب قریب آئے گیٹ کے کا کڑ تالا کھل گیا آہسا بندر آئے پھر گیٹ مل گیا تالا دبار رہ جائے کب ہو چکا چپ رہا مجھے دسپگ ہو رہی اللہ کڑی چنانچہ ہمارے استاد محترم نے اس واقعے کے بعد پھر اپنی مسجد میں ایک بہت بڑی دعوت کی علاقے تھے تمام معززین علماء سب کو جمع کیا اور حاجی محمد امین صاحب کو لے آیا فرمائے صرف حاجی صاحب کا بیان ہوگا اور وہ دعا فرمائیں گے اور حاجی صاحب سے پہلے کھڑے ہو کے یہ واقعہ سنا ہے صرف یعنی کہ جھنجھوڑے گئے جب خدائی مدد آتی ہے تو خوب آتی ہے ان نسل اللہ قریب یاد رکھو بے شک خدا کی مدد قریب ہے یعنی آئی گئی یہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے کل ماں انفق خیر آپ فرمائیے جو بھی خرچ کرو نیک مال میں سے مال کو خیر کیوں کہا جس سے نیکی ہے کمائی جاتی ہے ورنہ مال شر بھی ہے فل والدینی والدین کو دے ولاقربین اور رشتہ داروں کو ولیطامہ یتیموں کو ول اور ناداروں کو وبن صبیل مسافروں کو بعضوں نے ابن صبیل کا ترجمہ طالب علم سے کیا وما تف من خیر اور جو تم کرو گے بلا فعن اللہ بھی علی بس بے شک اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں مال مختلف طریقوں سے خرچ ہوتا ہے کبھی ان کو کبھی خالص جہاد میں کبھی خالص دین پر یہ سب دین ہی کی دلجوئی کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے مختلف سوالات مختلف انفاقات میں مختلف جگہ مختلف باتیں عرض کر کے درمیان میں ربط پیش کر لوں گا کتب علی کو ملک فرض کیا گیا تم پر جہاد وہ حالانکہ وہ پسند نہیں ہے تمہیں جہاد کس کو پسند نہیں مار روتی ہے لاشیں گرتی ہے کتنے کتنے حسین جمیل لوگ سفید ہستی سے بیٹھ جاتے ہیں وہ آسان تکر اوشیان ہو سکتا ہے کہ تم نہ چاہو کوئی چیز وہ ہوا خیر الرقوم وہ بہتر ہو تمہارے لیے وہ آسان تو ہبو اور ہو سکتا ہے کہ تم چاہو ایک چیز گھر بیٹھنا وہ ہوا شرل الرقم اور وہ تمہارے لیے برا ہو وہ اللہ اللہ جانتے ہیں وہ ان تم تم نہیں جانتے جب تم نہیں جانتے تو جاننے والے پر اعتماد کرو یس النگان شہر الحرام آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں قتال انفی کے اس میں لڑنا کیسا ہے وہ جو غلطی ہو گئی تھی تیس جماعتی اس سمجھ کر پہلا رجب نکلا کل کتال الفی کبیر آپ فرمائیے کہ لڑنا اشور حرم میں بڑا گناہ ہے وہ سد اللہ لیکن روکنا اللہ کے دین سے وہ کف بھی اور کفر کرنا اللہ کے ساتھ والمسجد الحرام اور مسجد الحرام سے نکالنا وہ خرا جو ہی من ہو اور نکالنا اہل لوگوں کو وہاں سے اکبر ہند اللہ وہ بڑھ کر ہے اللہ کے ہاتھ کبیر کے مقابلے میں اکبر بڑا سیدھا ہے اس لیے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر یہی کافی ہے اللہ الکبیر یا اللہ ال اکبر کی ضرورت نہیں ہے کوئی شک نہیں تو وہ جو غلطی ہوئی ہے رجب کی پیری تاریخ کو رند ہوئی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن تم پوچھتے کس منہ سے تمہیں شرم آتی ہے خدا کے دین سے روکتے تم ہو کفر تم کرتے ہو مسجد حرام کے احترام تم نہیں جانتے ہو وہاں کے اہل کو وہاں سے نکالتے ہو اس کو گناہ نہیں سمجھتے و الفتنا تو اکبروں میں اور کافر کا وجود جو فتنہ ہے پڑھ کر ہے قتل سے ولا زال یوکاطی لون کو مسلسل یہ تم سے لڑیں گے حتہ یو تمندین کو یہاں تک کہ لٹا دے تم کو تمہارے دین سے انست وہ درن سے ہو سکا زال ہے کے کہ مانے بھی ہے ہٹانا ہٹنا ذلے زلو اور لائے سالو تو دو منفیوں کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے جمع الجبرا کے اندر دو منفی جمع ہو جائے تو مثبت جواب آتا ہے تو بھی خدا کے واسطے کہہ دے نہیں تدید بن کمندینی جو کوئی مرتد ہوا تم میں سے دین سے فیامت پس وہ مرے وہ ہوا کافر اور کافر فولا کا حبیت و, و ان لوگوں کے حبت ہو گئے امال دنیا آخرت میں فولا کا صابن یہ لوگ جہنمی ہیں بھی اونفیا اس میں ہمیشہ رہیں گے گرتد اس کو کہتے ہیں کہ وہ کسی ایسے عقیدے اور نظریے کا ارتکاب کر لیں جس کو اسلام کفر کہے اور وہ نہ مانے تو وہ گرتد کہلائے گا اللہ شاہ عبدالعزیز نے تو دی دینی مسائل اور دلائل کے اندر کسی عالم دین کی توہین کو کفر لکھا فتح عزیزیہ میں احانت العلماء کفر اور حکیم الامت مورنا اشرف عری صاحب نے امداد الفتاوہ میں اس کی تائی کی عالم میں نہ سلعالم دین کا ستون ہے اور دین کے ستون کو گرانے کی کوشش کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے پیدا کیے فلک نے جنہیں خاک چھان کر ان الزینہ منو بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے وہ لذینہ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی وہ فی فیصب اللہ اور جہاد کیے اللہ کے راستے میں الاائے ارجون جو رحمت اللہ یہ لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی مہربانی کی اللہ غفور الرحیم اللہ بکشن رحم والا ہے یس الکان خمر سر یہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور چوئے کے بارے میں الفی حما کبیر آپ فرمائے ان دونوں میں گناہ بڑا ہے وہ منافی نس اور کچھ فائدے ہیں لوگوں کے شراب میں لذتیں جوئے میں کبھی کبھی بڑی رقمات آ جاتی ہے لیکن کبھی کبھی بال بچوں کو بھی داؤ پر لگا لیتے وہ اس محمد اکبروں میں اور گنا ان دونوں کا بڑھ کر ہے ان کے فائدے سے اور عقل مند آدمی تھوڑے نفے کے لیے زیادہ نقصان نہیں اٹھاتا فرمایا شراب اور چواق شراب میں ہیروئن چارس بنگ افیون صحت اور عقل کو نقصان دینے والے سب ناجائز میں آ گئے علمائے تین فرماتے خمر سے مراد ہر وہ مشروب ہے جس کے پینے سے متعین عقل اور ہوش میں تلتلزل واقع ہوتا ہے روح المانی اور کبیر ہاں حد صرف اینف والے خبر پر ہنفی کہاں آئے گی ول مسل فی تفصیلی اسی طرح جوا لاٹری بینکاری بیمہ سب جو قسمیں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے جواہر میں نکاح یہ امدادی کمیٹی ہے جو بنتی ہے ان میں بھی جو بند پائی جاتی ہے ابھی اس کا نکلا جو اس کا نکلا کبھی کبھی جن کا نکلا وہ لے لیا اور باقی وہ بھاگ جاتے حجت کیا ایسی حرکتوں کی اور بینک کا سارا نظام وہ سود پر ہے اگر اس کے کسی ایک شعبے کو اسلام کے نام پر موسوم کر لیا تو یہ خدا اور بکر تلبیز تو ہو سکتا ہے اسلام نہیں ہو سکتا چنانچہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے چپے چپے میں کہیں بھی ایسی بینکاری نہیں جس میں ایک فیصد بھی اسلام ہو اور جس کو اسلام کے نام پر شروع کیا گیا تھا ملک کے نقاب فقہ اور مفتیوں نے ان کو ناجائز قرار دے دیا اور اس جماعت سے جو اس کے قائل ہے فقی لغزش صادر ہے یہ ماننا پڑے مناسب ہوا تو مفتی ممتاز صاحب ہمارے دوست تھے انہوں نے اس موضوع پر کچھ قواعد اور ثوابت یاد کیے وہ کسی مناسب موقع پہ آ جائیں گے ہمارے درس کے علاوہ کوئی ٹائم ہوگا یہ صبح سات سے آٹھ یا شام کو زور کے بعد تمام حاضرین موجود رہیں گے اور وہ آپ کو اس موضوع پر کچھ کورس کرا دیں گے جیسے مولانا امین صاحب غیر مقلدوں کے خلاف علامہ خالد محمود بیدتیوں کے خلاف مولانا منظور چنوٹی مرزائیوں کے خلاف اور مختلف مناظرین ہمارے مختلف مشق کراتے ہیں کل تشریف لائے تھے تو میں نے ان سے گزارش کی کہ ہمارے دورے تفسیر والوں کو بھی کچھ اس میدان سے آشنا کر لو اور سیدھا پڑا رکھو تنگ نہ ہوئے ہو چاہو یہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں آپ فرمائیں ان دونوں میں گناہ بڑا ہے اور کچھ فائدے لوگوں کے تو بڑا گناہ کوئی کرتا ہے بڑے فائدے کے لیے بھی گناہ نہیں کرنا ہے اور مورنہ اشرف علی کو کسی نے لکھا تھا کہ تصویر چھوٹا گناہ ہے یا بڑا مطلب عوام کا یہ ہوتا ہے کہ اگر چھوٹا ہے تو خیر ہے تو حقی الامت واقعی کی الامت ہے انہوں نے لکھا کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا بچنا فرض ہے پھر فرماتے ہیں کپڑوں کے بخش میں آگ کا انگارہ بند کرتے ہوئے کبھی نہیں کہتے ہو کہ یہ چھوٹا ہے لاتا کہ رن نصیر تن ال جبا ل میں نل ہے سا اندک اندک باہم شبق میں دان دان غل درم وہ اسمہما اکبروں میں نفہما اور ان کا گناہ بڑھ کر ہے ان کے فائدے سے اصل میں شراب اور جو یہ ان کا مزاج بن چکا تھا جو کام مزاج میں داخل ہو اس کے حرمت کے لیے تدریج ایک ہے اس وقت حکمت تدریج پر تبلیغ جماعت کار فرما ہوتی ہے وہ کسی کو نہیں کہتے کہ داڑھی رکھ کسی کو بھی نہیں کہتے کہ انگوٹے چو کسی کو بھی نہیں کہتے کہ میلاد مت مناؤ اور اس میں مت جاؤ کنڈے مت کرو وہ کہتے آپ بہت پیارے ہیں بہت اچھے ہیں میرے ساتھ جانا مجنی مت سے چلے اب بہت پیارے ہیں بہت اچھے ہیں اب میرے ساتھ سر تین دن کے لیے چلے آپ کی چھٹّی آ رہی ہے میرے ساتھ چلو میں بھی چاہوں گا اس کے جوتے اٹھاتے ہیں غریب کے بیچ تو بڑے بڑے پاپڑ بیلنے آسان کام تھوڑے ہی ہے ایک بندر کو رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے کسی بدیتی کو ساتھ رکھنا آسان کام ہوتا ہے اور کیا اب جب وہ آ جاتا ہے نا تو پھر پوچھتا ہے کیا خیال ہے یہ کام ایسا ہے نا میں نے خاص نہیں ہونا چاہیے بزرگوں نے یہی کہا ہے کسی کو کچھ دے رہی ہے لیکن کر کے دکھاتے ہیں اللہ اکبر گفتم ببل چکنم اسفرا کیار گفتم ببل چکنم چکونم اسفراقیار میں نے بلبل سے پوچھا درد فرقت کا ایڈائن گفتم بل بلی چکنم اسفرا کیار اشاخ گل بخار گفتی دو تپی دو مرد اوپر سے نیچے گر کر تڑپ کے مرا میں نے بلبل سے پوچھا درد فرکت کھلا شاخ گل سے گر گئی تڑپی تڑپ کر مر گئی تو کدھر بند ہے شن باشی عشق بازی دروغ زن گر نشا بدست رام بردل شرط عشکست در تلب مردل آئے آئے, آئے آئے پارسی والو کباب کیا ہے تم تو, تو بہت سارے کام کہنے سے اور بہت سارے کام کر کے دکھانے سے ہوتے ہیں گماز اور یہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے کو لا آپ فرمائے بچا ہوا وہ یہ تو دو جب بچا ہوا دو گے دل میں ہمت آ جائے گی پھر کہو گے سارا دو اللہ ہے وہ خوش رہے پہلے ہی دن کسی کو کہنا کہ سارا دو یہ تو ٹھیک نہیں وہ کہے گا کہ سارا آپ کہہ دینا ابھی ایک ساتھی آیا اس کو دعا دی اس کا کاموں پیا <تصفح> تو مجھے کہتے ہیں آدھی تنخواہ یہاں تو میں نے کہا آدھی کوئی نہیں دیتا اس کا دس واضح بیس وایز تھا خوشی سے جب تک تیرے جی چاہے اور جی نہ چاہے بند کر دو فقیر کے لیے ایک در بند اور ایک سو ستر ہزار کھلے رہے اللہ اکبر یہ طریقہ ہے لوگوں کی مشق کرانے کی حکمت تدریج آج فقیر در تفسیر میں کہتا ہے یہ میری اپنی اصطلاح ہے حکمت تدریج پہلے فرمایا اور اس میں فائدہ بھی ہے پھر فرمایا سورہ نحل میں خدا نے نعمتیں پیدا کی تم انگور سے نشاور چیزیں بناتے ہو یہ جب پھر فرمایا لا تک رو سولا تم اس حالت میں نماز تو نہ پڑھو تیسری حالت ہو گئی پھر فرمایا ویس الکا انل خامرے ول والانصاب والازلام انصاب الخمر ازلاب والانصاب والازلام ول من عمل ازلاب رجو سم بنا منشیتا فٹ نبو اختیار کرنی پڑے اور پہلے ہی دن کسی کو پورا مولوی بنانا یہ کس کی ہمت ہے اس کے فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوتے ہیں آپ فرمائیے جو آپ سے بچا ہوا ہے یہ بھی ایک جگہ ہے اور ایک جگہ آئے گی بھی عالی عمران میں لن تنا لرا حتہ تنفکو اما تو ہبو کمال <تصفيق> حاصل نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ خرچ کر لو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو کزال کئی نق ملایات یوں بیاں فرماتے تم کو اللہ اللہ کم تو فک کرو تمہیں سوچنا چاہیے پھر دنیا دنیا کے بارے میں یہ تو چند روزہ ہے ول آخر آخرت ہمیشہ کے لیے ویسل کا نے لیا یہ پوچھتے آپ سے یہ تیموں کے بارے میں بول سل خیر فرمائے ان کے ساتھ بھلا کرنا بہتر ہے اصل میں آیت نازل ہوئی تھی ولا تک ربو مال ال یتیم اللہ بلتی یتیم کے مال کے قریب نہ جانا مگر یہ کیا سنو میں سیکھ کے جانا بلتی ہی یا آخسان واہ وَا آفرین ہے ویسے اس نام پر بھی آفرین سمان اللہ رسالہ ہے الحسن اس کا عنوان ہے وہ آحسن کماحصن اللہ علیہ اگر اپیل چندے کے کرتے نہیں کرتے وہ یوں ہوتا ہل جزاحسان ہلحان بخاری کی شرح آنے والی ہے انشاءاللہ احسن الباری ترمزی کی شرح جمع ہو رہی ہے احسن الاحوزی فیشر شرح الجامع سنن ترمیزی احسن التپاسی احسن التفاثیر صرف مقدمہ آٹھ سو پچہتر صفات میں ہے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ کو آپ کے ہاتھ میں ہوگا ان شاء اللہ مولانا عبد الحق کا مقدمہ فتح المنان کے علاوہ موجودہ دور میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں انشاءاللہ شاء سب سے جامع ترین مقدمہ ہے فرمایا اصلاح لهم خیر یتیموں کی بہتری تلاش کرنا بہتر بات ہے اصلاح ان کا بھلا وہ انتخاب تم ان کے ساتھ مل جل کے رہو فیحوانوں کو وہ بھائی ہے وہ اللہ یالفصد امن المسلم اور اللہ جانتے مفسد کو بھی اور مسلم کو بھی کون اچھے ارادے سے یعنی ان کے فائدے کے لیے قریب ہو رہا ہے کون برے ارادے سے ان کا مال ہڑپ کرنے کے लिए غریب ہو رہا ہے یہ مفصد مسلح کو اللہ جانتے ہیں طالب علم ایک نقطہ یاد رکھے یہ نہیں فرمایا ول یا لب المفصدا ول مسلحا علئے تلے تو تھوڑے ہی ہوتے ایک ہی جیسے آدمی ہوتا ہے آپ حیران ہو جائیں گے کیس نے یتیبوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا وہی مسلح وہی مفسد وہی مفسد وہی مسلح تو بخایا حفاظت فرما رب کریم ہماری بشری کوتا معاف فرما تو توبہ بت توبہ توبہ. اور بعض اوقات یتیموں کی طرف سے ان کے عزیز اقارب ایسی حرکات شروع کر لیتے کہ ان کے نتیجے میں جو رد عمل ہوا ہے وہ نامناسب ہے ہمیں خود اس پر شرمندگی ہے اور بہت افسوس ہے لیکن البادی ہوا ازلم ظلم کی ابتدا وہی سے ہم اللہ کے حضور پناہ مانگتے ہیں ہزار بار توبہ اور استفار کرتے ہیں کہ کسی انسان کا تو کیا حیوان کا بھی حق حلف نہ ہو جائے میری ایک بلی تھی غلطی سے میرا پاؤں آ گیا تو وہ جب بھی مجھے دیکھتی دی پاؤں سکت تو میں اس کو پکڑ کے اس کا پاؤں چوپ لیتا تھا میں معاف کا کر سکوں وہ رکھتا تا ککڑا ہے وہاں بہتوں کا ساتھ باقاعدہ دبا لیتا تھا وہ دوسری ڈاکٹر یہ بھی دباؤ اس کو پتہ تھا کہ اس کو میرے درد کا احساس ہے اوہ میں تمہیں بھی نصیحت کرتا ہوں کہ حیوانات پرندے بلیاں ان کے زر اور شر سے بھی بچو اور ان کے ساتھ ظلم کرنے سے بھی بچو کیونکہ ان سے معافی مانگنے کا تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کیسے معافی مانگیں اللہ اکبر اور اللہ جانتے ہیں مفسد کو مسلح سے وا اللہ انتا کو مگر اللہ چاہتا تمہیں تنگ کر لیتا آنت کے معنی تکلیف لال کلیمن خشیل آنتا میں العنا ال اختلاف السنا وہاں پر مراد ہے یہاں مراد ہے مطلق کے کلفت کلفت چھوٹے کافی تکلیف اللہ چاہتا تمہیں تنگ کرتا کیا مطلب ان کا مال اپنے مال میں نہ ملاؤ ان کو اپنے ساتھ نہ بٹھاؤ علاحد صرفان لگاؤ پہلے لگاؤ پہلے ان کو کھلاؤ پہلے ان کو کما کے دو یہ تنگ کر دیتا نہیں نہیں ملاؤ جلاؤ اکٹھے کرو لیکن نیت صاف کرو تو مجھے نقصان پہنچے لیکن یتیم کو نہ پہنچے ان اللہ حاضیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے ہیں ولا تن کے نکاح نہ کرنا مشرق عورتوں سے حتہ یو امننا یہاں تک کہ وہی مان لے آئے ولامتم مومنت ان خیروم میں مشرق اور یقیناً کنیز مسلمان بہتر ہے مشرق آزاد سے بولو آ جبت کو مگر جو مشرق تمہیں پسند آئے بولا تم جھول مشرقینا اور نکاح نہ کراؤ مشرق لوگوں کا حتہ یوں منو حتہ جہاں تک کہ وہ بھی توحید مان لے شرک چھوڑ دے سنت مان لے بدت سے توبہ کرے بولا ابدمو من اور بندہ ایمان والا یعنی توحید و سنت والا خیر ام مشرق ان بہتر مشرق سے جب کو اگر جو مشرق تمہیں اچھا لگے الا دو نئے یہ لوگ دعوت دیتے ہیں جہنم کی طرف و اللہ دو اور اللہ دعوت دیتے ہیں جنت کی طرف و بخشش کی طرف بھیجنی ہے اپنے حکم سے وہ بینوں آیا تھی الناس اور بیان فرماتے آیتیں لوگوں کے لیے اللہ يَتَذَكَّرُوا تذک تاکہ یہ لوگ نصیحت لیں شاہ عبد القادر محدس فرماتے ہیں پہلے مسلمانوں کافروں میں رشتے ناتے ہوتے تھے اس آیت کریمہ میں سے منع کر دیا مشرق اس کو کہتے ہیں جو خدا کی صفت علم اختیار کسی میں مان لے یعنی یہ مجھے جانتا ہے بغیر سبب اور وسیلے کے یہ میرے ساتھ کر سکتا ہے جو چاہے قدرت رکھتا ہے اور یہ ہماری ہر مشکل حل کر سکتا ہے وہ ایس زمانے کے بدتیوں کی جڑیں کاٹ کے رکھ دیے جڑیں کاٹ کے رکھ دی اور شاہ عبد القادر دارال دیوبند کے مسلک سے اور اس کے بنا سے نسب صدی سے زیادہ پہلے گزرے ہیں اور ان کو تقریباً مخالفین بھی مانتے ہیں یا نہیں مانیں گے کہ یہاں ان کا جالا ویران ہو رہا ہے اب دیکھو آیات کے مسائل کو اشکال یہ ہے کہ اہل کتاب عورت ہمارے نکاح میں آ سکتی ہے یہودیہ نسریا اہل کتاب سے صرف یہ مراد ہے اور کوئی نہیں تو وہ حکمت تبلیغ کے لیے ہے اس لیے ان کی عورت ہمارے ہاں آئے گی ہماری عورت ان کے ہاں نہیں جائے گی مطلق جواز نہیں ہے وہ قید جواز اور جب ہمارا غیرتی آدمی ان کا داماد بن جائے گا بہنوئی بن جائے گا تو یہ آئے گا جائے گا تو غیرتی انسان جب کہیں آتا جاتا ہے تو اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کی اشاعت کرتا ہے یہ توقع مر سے ہے عورت سے نہیں ہے اس لیے ان کی عورت ہم لیں گے اپنی عورت ان کو نہیں دیں گے وہ ایک غیر مسلم لڑکے نے مسلمان سے کہا تم بھی بڑے عجیب لوگ ہو ہماری عورت لیتے ہو اپنی نہیں دیتے ہو اتنے بے انصاف ہو وہ نوجوان لڑکا بھی کہیں افسانی درس میں رہا تھا اس نے کہیں تو بہت آسان بات ہے ہم علیہ السلام کو مانتے ہیں تو کو آسمانی کتاب کہتے ہیں ہمارے لیے یہودی ہے لڑکی حلال ہے یہود بھی ہمارے پیغمبر حضرت محمد کو پیغمبر برحق مان لے قرآن کو سچی کتاب مان لے لے لے ہماری لڑکی ہم عیسیٰ علیہ السلام کو برحق پیغمبر مانتے ہیں ان کو دی جانے والی کتاب انجیل کو اس وقت کی ہدایت کی کتاب مانتے ہیں عیسائی ہمارے پیغمبر کو مان لے اور آسمانی کتاب کو لے لے لڑکی آپ ہاں چونکہ ہمارے نبی اور اسلام کو نہیں مانتے اس لیے آپ کو نہیں لیں گے ہم مان رہے ہیں ہم لیں گے وہ ایک ہندو اور ایک مسلمان کا جھگڑا تھا ہندو کہتا تھا کہ جلانا بہتر علاج لاش کا تحریک افضل ہے اور مسلمان کہتا تھا تدفین افضل ہے دفنانا بہتر ہے تیسرے آدمی کو مقرر کیا ہمارا فیصلہ کر لو ہندو دلائل دے رہا تھا کہ جلانا ضروری ہے مسلمان دلائل دے رہا تھا کہ زمین میں دفنانا اور قبر بنانا ضروری ہے وہ سالس کیا عقل بنتا اس نے کہا دونوں کی بات صحیح ہے دونوں کی بات صحیح ہے ہندو آخرت نہیں مانتا وہ کچرا ہے کوڑا ہے سڑا ہوا اس کا جلانا ضروری ہے کچرا جلایا جاتا ہے مسلمان کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد آخرت ہے مجھے اللہ جنت میں تو نعمتیں دے گا وہ خزانہ ہے خزانہ دفنایا جاتا ہے جلایا نہیں جاتا ہے وہ جلے کچرے کی طرح کوڑے کی طرح اور یہ محفوظ رہے پیشباغ خزانے کی طرح فرمایا کافر مرد اور عورت سے تمہارے رشتے ناطے کو منع کیا کیونکہ اس طرح وہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے اور دنیا کی لذت نکاح سے جہنم کی شدت نار بہت زیادہ ہے تم ان حکام کی پابندی کرو تاکہ جنت اور مغفرت کے مستحق ہو جاؤ یہ بیان ہے آیت کا ویس ال کا انل اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کی حالت کے بارے میں مزدری میمی کل ہوا زنگ آپ فرمائیے یہ گندی حالت ہے فاتح دل صاف المحید جدا ہو جاؤ عورتوں سے حیض کی حالت میں یعنی مجامعات مت کرو مچال کرو ولا تقرب ہننا ان کے قریب نہ جانا حتا یت یہاں تک کہ یہ پاک ہو جائے پیسہ تو تہنا جب پاک ہو جائے فاتو ہن نہ آؤ ان کے پاس بن ہے سو مرکم اللہ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ان اللہ یو حبت و یو بے شک اللہ پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو اور پسند فرماتے ہیں پاکی پسند کرنے والوں کو پاک بازوں کو پہلے مشرک اور مشرکہ سے نکاح بنا کیا پھر اپنی منکوہا کی بعض حالات کی وجہ سے اس سے ملنے سے بنا کیا تو پہلی حکمت یہ ہے کہ اعتقادی حباثت اور غلازت ظاہری حباثت اور غلازت سے زیادہ ہے آئی سوال. ہمارے ہاں جب گیٹ پر لکھا گیا مسلح دیوبند یا کہ بزرگ نمازی جو میرے بھی بزرگ ہیں اور رہنمائیں محترم ہیں واپس میں کہنے لگے گا نا ہمارے مولانا بھی دن ب دن سخت ہوتے جا رہے ہیں یہ نہ ہوتا تو وہ آئی جاتے نماز پڑھ کے وہاں سن لیتے شاید اچھے ہو جاتے میں نے سنا اثر کی نماز پڑھا کر جیسے طریقہ ہے دعا سے پہلے کوئی ضروری بات کرتا ہوں میں نے کہا یہ گیٹ پر مسلک کا تعین کیا گیا اور دیوبند کا نام لکھا گیا یہ ضرورت تھی میں نے خوشی سے نہیں لکھا اور وہ ضرورت نماز کی تھی کہ فکار کہتے ہیں کہ اگر بدتی اور مشرک صف میں کڑا ہو گیا تو یہ ایسا سمجھ لو جیسے کتا یا گدا آ کے کڑا ہو گیا تو میں نے کہا آپ میں سے کون کون اس پر رضامند ہے کہ یہ جانور اور درندے آ کے صف میں شامل ہو جائے میں نے کہا خطاب بدزازی امامت میں موجود ہے یہ مسئلہ کہ بد اعتقاد کا صف میں آنا خطرے سے خالی نہیں خوب سے اعتقادی سب سے ظاہری سے زیادہ غلیظ ہے تبلیغی جماعت کے بزرگ بہت نیک لوگ ہیں لیکن کاش کہ ان کو معلومات بھی ہوتی کیا حال ہے کیسے ہیں الحمدللہ للہ محبین کا کیا حال ہے میں نے کہا مہبین ہمارے مزمل منصور نہیں،, نہیں نہیں یہ دوسرے لوگ میں نے کہا وہ تو مہبین نہیں وہ تو مغدوبین اور دو مبغزین اور مبعدین ان انل خیر ور ان کو محبین کیوں کہتے اچھا نماز ہو جاتی ان کے پیچھے میں نے کہا نہیں ہوتی کہا آپ کے علاوہ کسی نے کہا ہے میں نے کہا ایک چھوٹے سے آدمی نے کہا ہے لیکن اس کا نام لیتے ہوئے شرم آدمی یا نہیں نہیں کوئی بات نہیں آپ بتائے کون ہے وہ میں نے کہا اس کا نام امام ابو حنیفہ ہے کہنے لگے وہ تو بہت بڑے ہیں میرے گھر بڑے ہوتے تو آپ جیسے تبلیغی جماعت کے بزرگوں کو پتہ ہوتا کون سی کتاب میں نے کہا فقہ یا نفی کی چار متن ہے کنز الدقائق وقایت اور مجمع مجموع البحر سب سے اعلی ارفا الختیار ہے اور الختیار کی پیری جلد صفا قال ابو بحیفہ لا ارسولا تحلفل مبتدی امام ابو حنیف کہتے میں بتی کے پیچھے نماز کا قائل نہیں اور فتح القدیر شرع ہدایا تک رسولا خلف اہل الا وہاں دوبارہ لکھا کہ قال ابو حنیفہ لا تصح و سلاخ خلفل پھر فتح فتحقدیر ابن الحمام لکھتے حاضا ان داخلہ یہ امام اب یوسف اور امام محمد کا بھی کہنا ہے اعتقادی کمزوری عملی کمزوری سے زیادہ ہے ان کے ساتھ تو رشتے ناطے کو منع کر دیا اور خود ہماری عورتوں کو ایسی بشری کمزوری پیش آتی ہے تو جب تک وہ بشری کمزوری جاری ہو اس دوران اس محل کو استعمال لکیا جائے فاتذل صاف علم حیض کا یہ مطلب ہے اس لیے میں نے ترجمے میں کہا کہ مجامعات منع ہے مجالست منع نہیں ہے ساتھ رہو گے گھر پر رہے گی کھانا پکائے گی ساتھ کھانا کھاؤ گے لنگوٹیاں کس لے اچھی طرح اور پھر اس کے ساتھ لپٹ جائے مگر خیال رکھنا کئی علاقہ ممنوعہ میں داخل نہ ہونا آہ بیڑا ہر کون سی توبہ توبہ اگر روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بھی مجامعت کی گئی تو دو مہینے مسلسل پہ در پہ روزہ رکھنا کتنا مشکل عمل ہے اور کتنی کڑک سزا ہے اللہ اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے حالت حیض کے بارے میں آپ فرمائیے یہ تو گندی حالت ہے بزدور رہو عورتوں سے حالت حیض میں یعنی مجامعات نہ کرو اب فکا کہتے ہیں دوائی جمعہ بھی منائے بوس و کنار بہت زیادہ قریب سے گپ شپ ہاتھ واتھ لگانا کیونکہ آنکھ کی بکان ہے نمک رفت ہو نمک نیز شدھ کہیں ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ گنا کا صدور ہو جائے اللہ تعالیٰ کل امت کو ہر مسلمان کل کو چھوٹے اور بڑے ہر طرح گناہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے ولا تقرب ان کے نزدیک نہ جانا ان حایضہ عورتوں کے حقایت ہورن یہاں تک کہ پاپ ہو جائے فیضا تارنا جب یہ پاپ ہو جائے فعاتو ہن نہ آؤ ان کے پاس میں نے ہیں سو رکم اللہ جہاں سے تم کو حکم دیا اللہ نے ان اللہ یو ہب الطوبین و یو اللہ پسند فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کو اگر کبھی غلطی ہوئی ہو اور آئندہ ایسا نہ کرنا کیونکہ اللہ پسند فرماتے ہیں پاکی پسند کرنے والوں کو یہود گھر سے نکالتے تھے جنگل میں بٹھاتے تھے اور عیسائی گندی حالت میں ملتے تھے ہمارے ہاں اعتدال کے احکام ہیں انتہا پسندی سخ منع ہے پر میں نہ کرنا باقی سب جائے نسا کم ہر عورتیں تمہاری کھیتی ہے تمہاری فاتو ہر سکوم آؤ اپنی کھیتیوں میں جیسے آپ کھیتی اور باغ باغیچے میں جاتے ہیں اس طرح عورت کے پاس بھی آئے اپنی عورت کے پاس تر وازہ ہو جاؤ جیسے وہاں سے فصلیں اٹھتی ہیں اسی طرح خوبصورت بیٹے خوبصورت بچیاں زبردست قسم کی فصل اس سے نکلی ہے نا کھیتی ہے جس طرح کھیتی کو ہر طرف سے آپ آ سکتے ہیں مگر مقصود فصل نکالنا ہوگا گوبر نکالنا نہیں ہوگا اس لیے عورت کو ہر طرح پیار محبت کر سکتے مگر محل استعمال کا ایک ہوگا کوئی دوسرا محل نہیں ہوگا ہرش کا موقع فصل اگنے کی جگہ جہاں سے بچے پیدا ہوتے تو اقلاب اور لباس بھی عورت کے ساتھ حرام ناجائز ہے جب اپنی منکوہ کے ساتھ ناجائز ہے تو پھر اور رجان اسی بیان کے ساتھ کتنا آرام کتنا غلط کتنا اشک کس قدر اللہ کے عذاب کا باعث ہو بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں تمہاری فاتو ہر سکوم آؤ اپنی کھیتڑیوں میں اناشے تم جہاں سے چاہو انشے تم یاد رکھو ہر طرف سے مگر جگہ ہر کی ہوگی فرش کی نہیں ہوگی فرض کہتے ہیں گوبر کو جہاں سے لڑکا اور لڑکی اللہ پیدا فرماتے وہ ایک ہی جگہ ہے اور جہاں سے خالی گوبر نکلتا ہے اس جگہ سے پرہیز کرنا ہے وہ قدیم انشوں آگے بھیجو اپنے لیے یعنی اولاد پیدا کرو وہ تپ اللہ اللہ سے ڈرو و منہ جان لو ان سے مل کے رہو گے اور بس شیرن خوشخبری دیجئے مسلمانوں جس طرح اپنی منکوہ کے بارے میں احتیاط ضروری ہے اور شرکی عقائد والوں سے بچنا ضروری ہے اس طرح اللہ کے نام استعمال کرنے میں بھی احتیاط ضروری ہے ولا تجاول اللہ اور دو تلیہ کو مت بناؤ اللہ تعالی کو نشان اپنی قسموں کے لیے جیسے ایک نشان آدمی لگاتا ہے پھر اس کو تیروں سے مارتا ہے یا گولوں سے اللہ تعالیٰ کا نام جھوٹے اور سچے سب قسموں میں لے رہے ہیں آپ تو یہ تو ایسا ہوا جیسے خدا کے نام کو آپ جلدی کر رہے مت بناؤ اللہ کے نام کو نشان اپنی قسموں کے لیے ان تبرو کہ احسان نہ کرو وہ دکھتک پرزگاری نہ کرو وہ تسلی ہوں بین انا سو اسلح نہ کرو لوگوں میں ان یعنی اللہ تب مانا صحیح بیٹھتا ہے واللہ اللہ علیم اللہ سننے جاننے والے ہیں لا آخز حکم اللہ ہو في فیے نہیں پکڑے گا تم کو جو بےودہ قسم تم سے صادر ہوئی غلطی سے کوئی لفظ نکلا ارادہ نہیں تھا ولہ کی جو آخ ز حکم لیکن پکڑے گا وہ جو ارادہ کرتا ہے تمہارے دل کمائے یعنی ارادہ کرے والله اللہ غفورن حلیم اللہ بخشنے والا گردوارے فوری نہیں پکڑتا لل لینا یولون امنسائے ہیں وہ لوگ جو ایلا کرتے اپنی عورتوں سے ایلا لغت میں تو قسم کو کہتے ہیں مراد خاون کا یہ عہد ہے کہ میں چار مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا تبلیغ میں جاؤں گا چار مہینے دینے والے یہ ایلا والے ہیں عیلا کوشن والے نہیں ہیں یہ والی علا ہے واسطے ان لوگوں کے جو قسمے کھاتے اپنی عورتوں کے بارے میں تربس سو اربات اشہر انتظار کرنا ہوگا چار مہینے فین اگر اس مدت کے اندر رجوع ہوا تو قسم ٹوٹ گئی کفارے یمین دے نکاح بھر کرا رہے اور اگر یہ مدت گزر گئی پھر تو پھر آگے صورت آ رہی فین اللہ غفور الرحیم بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے وہ نہ آزمدہ کا اور اگر ارادہ جدا کرنے کا ہے تو بس چار مہینے گزرنے دو خود بخود عورت بائن ہو جائے گی اور اگر چار مہینے کے اندر ہی بائن کرنا ہے تو کہہ دو تر فن اللہ سمی اولا دی